فل سفیے زمانہ کو حیران کر گئے وہ پل سفیے زمانہ کو زمانہ کو شم زدن میں فرش سے وہ شر گائے گاہ رکھو گئے سڑے چشم زدن میں فرش سے وہ عرش پر گائے میں رتن میں فرش سے وہ عرش پر گئے اور پہنچے حضور سد را پہ جو اک مکان جو شولے شری جبریل گئے اور آگے نہ جا سکوں گا میں حضرت تمہار منہ برتر پرم اگر یک یکسرے منہ برتر پرم فروغ تل بسو زد پرم جل جائیں گے پر میرے جتنے ادھر گئے جل جا گے یہ پر میرے جل یہ پر میرے جتنے ادھر گئے اور پہنچے نے کہا میرے محبوب اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول <اللہ> قرآن مدین قربان حمید کے میں پارے دے شروع چوئی ایک آیہ مقدسہ مختصر جا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حصو برکت کی خاطر اللہ کریم نے شاہ فرمایا فرمایا مل کے اوزات <تصفح> <ماشاوند> فرمایا <تصفح> فرمایا جس نے سیر کرائی اپنے اباد خاص ناتے جا حصے مسجد حرام تو کے مسجد اقسا تک اس آیا مبارکہ دے اینے ہی بیان دے وچ میں ایسے جمع مبارکہ دے اندر جڑا جہاں گزر ہے مرکزی جامع مسجد زینت المساجد دے اندر حضرت قبلہ حاجی صاحب دامن بکات کسی آپ کے حکم دی تعمیل کردیا حاضر ہو کے کوئی ٹھٹے کٹے الفاظ ہی میں کچھ بیان سنایا سی لفز سبحان لیان کی حکمت کیمت اس مقام کے لیان دی حکمت راس کی سارا بیان دے جمے دوق تقریب تقریبا تقریبا ہی چکی ہوں لیکن میں اج توانو اے سنانا چاہنا من المسجد الحرام ہرا المسجد مسجد سبحان اللہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اخسا تک دا محبوب دا سیر اللہ کریم نے اس ماہ مبارکہ رجب المرجب شریف کی ستائیسویں رات سیدنا جبریل امین علی سلات و سلام فرشتیاں بھی ایک نوری جماعت دے نال اور جنتی براق دے کے اپنے محبوب دی بارگاہ چ کہ جیل جا میرے پیارے محبوب کی بارگاہ چاضر ہو کے میرے محبوب نو بنا کے تھبا کے ٹھاک کے آخوہ دلہ بنا کے میری بارگاہ ولیا اور میرے محبوب نو میرا پیغام پہنچا تو جو مانا علماء اہل سنت دی مبارک زبان تو کملا عری صاحب دی مبارک زبان تو تصا رجبر مرجر دے ماہر مبارکہ جمے دے خطبات جندر مختلف جشن نے راجے پاک دیا محافلوں نا انہوں دے کے سنے ہوئے وہ بول جہے سامنے میں دہرادہ پیا سید اجریل علی سلادو سلام فرشتہ دی نورانی جماعت نو لے کے جنتی براق لے کے سرکار بارگا حاضر ہو گیا اور حضور علیہ سلادوں سلام قدرے میں گھر استرا فرما دیں آرام فرما دیں لے ہوئے نیند کر لیں ہیں جبریل آزاد ہوئے واقعہ بڑا طویل ہے کہ گھر کی کمرے کی چھت اتار کے داخل ہوئے اس چھت والے پاسوں داخلوں ہونے کی حکمت کی اس نو بیان کرا کافی وقت درکار ہے لیکن مختصرد کرنا کہ جبریل علی اسلام سکار بارگاہ مارگا حاضر ہوئے اور کدمین شریف پہن والے پاسے دست بستہ کھڑے تعظیم و تقریم نجا لازیم مستفا بجا لینا ہاں الحمد اللہ سان تازیم, سانو تازیم دا والد بل جہا اے سانو جناب جی سڈے رب نے دتا ہے تعظیم مستفا دا درس اے سڈے رب نے سانو عطا فرمایا جیرے نبی کریم دی تعظیم نہیں کرتے نہ قسم کا خدا کہنا ماں باپ نے بھی بےدبتے گستاخ اپنے ماں باپ نوی گالیاں کر دے نظر آنگے بد او ماں باپ بھی بڑے نلائک نے جنہ نے اپنی اولاد نبی پار تعظیم دا بل نہیں سکھایا لیکن خوش قسمت نے ماں باپ خوش قسمت نے ساتھا بڑے بھاگاں تے والے نے او استاد او ماں باپ کا جنہ نے اپنی اولاداں تے اپنے شاگرداں تے اپنے مریداں اللہ دے فضل لعل مصطفی دی تعظیم دا والے سکھا ہے اے تعظیم مصطفی دا پروگرام ساڈے رب نے سانو دیتا ہے سبحان اللہ میاں رب دا قران اٹھا کے وے کو میری اپنی باپ سن بریلی میں دل دی بات نہ مننا پر خدا کا واسطہ دے کے نہ لوکو آ لب کریم دے پا پے منو اٹھاؤ رب دا پاک قرآن رب نے کی فرمایا فرما جا کے بیٹھو ذوق بیٹھو ماشاء اللہ رونق کافی چھوٹے وڈے بزرگ جوان جنہوں قرآن دی مبارک آئے سن کے سرور آیا دل آیا جہ قرآن من قرآن نل پیار کر دے پیار بڑے اندازے سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ جہ دکا بیلی محفل چ نہیں آئے ان کی غلط فہمی دور کر دئی بےلی محلے چہ کے محفل چ نہیں آؤں کوئی اکا دکا بےلی سمجھ میں ل اسی محفل چ نہیں گئے جناب جی محفل چ جلسے کوئی گیا ہی نہیں ہونا ہو. محلے دی گلط فہمی دور کر دگلے گرم ہی رہنا نرم تا گرم بستریاں چڈ کے اللہ دے پیارے حبیب دی محفل بچاؤ. اور محفلے پاک کر جکرے مستفا سن کے اپنے دامن نہمت برکت مالا مال کر کے تو میں ارد کرتا کیا دوستانے تو جو بھو ر جلال ہوا سلسلم اللہ, اللہ رسول تمام لیا نے تو ہے لمے لمیا قیام لمے لمے رکو تمے لمے سیدے کرنا متھا زمین پہ رکھ کے سبحان ارب دی آخنا نہیں اللہ رسول کا ایمان لیا تو بعد دوجا کام پتا ہے رب نے کی ذمہ میں لایا فرمایا ذمہ فرما نہ ابھی بکت بڑا مختصر ہے جی تھی نعرے لے رہا تو میرا میری اپنا جی بقت ہے نا تو نعرے میں ہی لے جا پھر مہمان اگر آپ تہن پتا تشریف لیا چکے ہیں وہاں کا بیان ہونا ان شاء اللہ جی فرما دیکھو ماشاءاللہ اللہ میں پہلے کہ اللہ کریم نے ایمان لیانے تو لیا توجا کام جو لایا وہ ہوئے محبوب دی و اور الحمدللہ رب نے سانو عطا فرمایا تازیم مستفا دی تعلیم سانڈے رب اور نبی پال دی تعلیم دی تعلیم بولو نے کھیتی ہے ساڑے رب نے سانو دتی ہے کہ میرے محبوب دی قازیمت اوقیر کرے اور قسم خدا دی کمال کر دیتی بریلی دے شہنشاہ امام محمد رضا نے جن دا نام سن کے ایوان نے نجدیت او دیوبندیت او وہابیت او موجودیت دے ایوان وچ زلزلہ طاری ہو جاندا ہے زلزلہ چاہ جاندا ایمان دا او امام محمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کمال مصطفی دی تعظیم دا اور تقید دا پروگرام دتا ہے پوری کائنات گزرا سجوا کے ہاتھ بنا کے میرا دیکھو اس طرح دست بستہ یعنی پورے امت مسلمان کھڑا کر کے مدینے وال منہ کرا کے اپنے نبی پار سلسلمیاں کنیکشن جوڑ کے پھر نبی قریب دیتا دیمو دا پروگرام دیتا. تے آخیا سونے کما کہری توقیف تو نہیں کر سکتے کیونکہ اص میدان یعنی کما کو شانہ عظمتان دے مطابق تیری تے نہیں کر سکتے پر پھر بھی سونے رب نے سام تری تازیمو تقیر تعلیم دیتی ہے اور اسی تیری تعلیم تقیر میرے ماں رت ملا کو سلام موسف جان سلام سمے بدنے الحمدللہ سانو میں مصطفیٰ دا والدی تیدر شیخ الحدیث محدد سے آدم پاکستان نے دیتا ہے اچھو نا حضرات نو جنہ حضرات نے آپ دی زیارت کی اور آپ دی بارگاہ وچ بیٹھ کے زانو اے تلمس طے کی تے اور فجناب دی گوڑے موڑے مار کے انہ دی بارگاہ ویچے بیٹھ کے انہ دے سامنے دورہ حدیث شریف پڑھے قسم خدا دی جدو نبی پا پی سلا سلام دی حدیث شریف پڑھا سن حضرت شہخ الحدیس جنہ سے مبارک بھی وہاؤ شیخ الحدیث کوئی اپنی کمپنی وڈ کے وہا جن ساری زندگی جناب دی جی اس طرح گوڈے موڈے مار کے حکل جم کے ڈٹ کے مستفا کی حدیث پڑھائی ہوگی انہوں نے چہرے جڑے نا بڑے بڑے شیخ القول بڑے بڑے شیخ خل بڑے بڑے یقین کرو جناب جی کونج لتاں کھلار کے حدیث حدیس پڑھا کوئی جناب جی میرا مطلب ہے چونکڑے مار کے پیا پڑھا پتا بھی کوئی نہیں قسم خدا دی جنہ حضرات نے عورت محدث عالم علیہ رحمت دی بارگاہ چاضر ہو کے حدیش کا درس حاصل کرسول نے یہ فرمایا آکا مولا کا یہ بھی شادی گرامی ہے دنیا جو آمد بڑے بڑے حکمران ایمان اللہ باپ کے دروازے اندے سن پڑھائی کے دوران سوال ہی پیدا نہیں ہوں وق چی ہوگی اے ہو جہ جو بندی بابی مدو تبری ہراری یہ پڑھا نیگل دیا چناریاں پڑھا پڑھاندے پڑھا کوئی مردار دنیا دا طلبگار کوئی کتا کوئی افسر کوئی یہ دنیا مردار دا طلبگار کوئی دنیا دار کوئی وزیر مشیر آوڑنا نا اے نہ ٹپ کے ساجر جناب چلے چڑائے منہ مناسب شے واج اب شیخ عدیس علیہ رحمت خلاف شورش برپا کی تھی کہ یہ اس شہر میں مواز اللہ فتنہ کھڑا کر رہا ہے اس کو یہاں سے بگاؤ یوں کرو وہ وو بڑیاں بڑیا جناب درخواستیں لیا لیکن اتو دی سی شہر دا حاکم جدو آیا کہ میں دیکھا تو سہی جیسے بارے میں درخواستیں خلاف آئی میں دیکھا تو صحیح وہ بندہ کہڑا جس وقت گیا دیکھ کے حیران رہ ج آپ شبردا نو اپنے سامنے بٹھا کے حدیث شریف کا پتا لگ جانج شہر کا حاکم آیا ہے وہ خود افسر کہہ دیا یقین کرو میں جنہیں چر کھڑا رہا آپ کے سامنے نے میرے وال اج اکھ چکے نہیں دیکھی نظر برابر حدیث پاک سے ٹکی ہوئی مستفا کی حدیث کا درس دے رہا الحمد للہ سن دے بچے ٹکڑے ہوئے مستفا بیان کرنے دوستوں تیسرا کام اللہ نے لوگ جہاں لایا مستفا تو کیڑے مستفا تبدی حکوما اصل دین راتی اپنے رب دی ہمدر پسند بیان کر تو میں ارد کرتا پڑا دوستوں کی سراب سلام دے قدم شریف پہن والے تازی میں مستفا تو کی مستفا بجا لیا کھڑے نے خیال آیا کہ اگر میں آواز دے اٹھاوا رب کا پیغام اگر اینا نو آواز دے کے جگا کے پیش کرا سناواں رب کا پیغام تے محبوب جاو ہی خلل آئے گا آرام خلل <سؤال> آئے گا کتنے بےدبی نہ ہو جائے جی کنڈا کھڑکا کے اٹھاوا پھر بھی ماں بےپ کے آرام خلل آد کے نہ ہو جائے لیٹے ہوئے تراہر نے حبیب نو جگاوا کی جگا تیرا پیغام پہنچاوا پہنچاوا پر مارا مسلمان جب ریلو کب قد نہیں ہے جب ریل سوچتا کی حیران کیوں کھڑا ہے اگے میرے محبوب کے قدما نو چ بولو میرے ماں بوب کے قدموں گج کی آواز آئے میرے, دے دے میرے دے ماں بوب کے قدموں میرے ماں بوب کے قدموں چاہیے کوئی کوئی پندرہویں سدی کا کوئی وکیل تو یقین کرو جناب تھلو جی گل بات ٹنگا چوڑیاں سر روڈا گردن موٹی ستن چھوٹی ہی یہو جی کمپنی دا کوئی اس ویل کوئی وکیل ہوں تو یقین کرو رب یہ پیغام چم میرے ماں بوب میرے محبوب کے قدم جناب آ کر کڑوا اپنے وڈیرے نقشے قدم بڑے بڑے گیر اللہ کر کے چک کے تازی کرنی خبردار مشرق ہو جائے گا کوئی بکیل پر سد کے جا جگریلے کھچکی آواز آئے سبحان اللہ چھوٹا وی رو نہ مارو بڑی مہربانی جو ہے ایمانداری نہ ہو سفائی کرو اپنے درویش ملنگ دی اچھی ساری کہہ دو سبحان اللہ ہاں ہاں ماشاء اللہ سفائی کرا کرو یار امان نہ آدمی نے نمائندہ سمجھ کے جوڑا کناب پیروں تھلے امان اپنے ہاتھ پیروں چل رہے ہاتھ چم دور دے سڑکے رون مار دھر کا سمجھ کے اس واسطے چلو کوئی گل نہیں ٹھیک ہے پیار نہ لا یار حضرت محدت آدم پاکستان گل کرتا پہ دوستو جبریل سکار قدموں نومے آخو سبھان اللہ <تصفح> <تصفح> میں بیان کرا جناب جی جہے جی لوگ سام چومن فتوے لاندے پھر دے نے. اگر میں دا روپڑی شوپڑی جہے جی آنے دا دسا گے انیس سو چوراسی کے وانے سدر جنرل ریال ہک ادو سدر ہوں مجھے لگتا ہک کن چومے میرے کو سارا ریکارڈ موجود ہے لگن بہر حال میں جانا چاہتا ہوئے چشمان یا رسول اللہ کاملی والے تیاری ہوئی سونے دے بیٹھے ڈولہ بنے سر تے سجیا ہوا رحمتہ مینی ہار گلے سرکار ڈلہا بنے سجے دی دی پاسے نورانی فرشتیا برات کملی والے براغ سوار ہوئے دولہ بن کے ہن کمڑی والے دی سواری مبارکہ مسجد حرام تو مسجد اکثا ویل جا رہی کہنے والے نے مندر کشکشی کو دیکھو مسجد اخساں تک مسجد اخسا کی طرف چلی و سلام جبریل علیہ السلام کملی والے میکائی لگاما تھامے جا رہے نے چلتے چلتے چلتے چلتے رستے جس کے اور کئی مقامات آئے ایک مقام ایسا آیا جیت جبریل علیہ سلادو سلام نے سرکار دی چل دی کی خدمت کی یارس اللہ آکا مولا اتنے ذرا سواری تو تھلے تو تشریف آقا سواری تو تھلے اترے. جبریل علی سلا تو سلام کی کمان سرکار آقا نے اونا دی عرض نو منظور فرما دیا سواری تو تھلے جو سواری تو, تھلے تو جبریل. عرض کی حبیب. کیوں فرمایا یہ کہڑی جگہ ہے تو جو جو سنیو تو بڑے ورگ لان والے تو بڑے بڑے جناب دی. فسلان والے نجدی مدب. او تو گھر دیکھا دی؟ نبی نے پیغمبر علی السلام نے جبریل کی جبریل ہے کہڑی جگہ جی علمے گا پوچھ لیا کی پتہ ہو پوچھنے کی کی حکمت راج ہوں نے لیکن تُن آندو پوچھ لیا تو پوچھ لینا علم دی نفی دی دلیل جی پوچھ لینا علم کی نفی کی دلیل تو قرآن پڑھو اب بوتھا والی آٹا پڑھ پڑھ کے بد بخت نبیاں بڑی تشما کر دو مصطفی دی کے نگام سامنے کے الحمدی دی سین تک حضور دی محبت ہو کے تسی قرآن پڑھو تہن پتا چلے قرآن تب کی قسمیں آشا فرما دیا مکان اخولو کہل قرآن قرآن سارے دا سارا مستفا دی نا دے تو آنو ایمان ہزور دیا شانہ نظر مدینہ سلمیا نزک پوچھ لینا علم گار دی نفی دلیل علم کی دلیل ہے بولو رب کریم نے سلام ترجے ہاتھ دن نجد کا نشانہ بنا لالی ہے جیس لمبی نفی دے رب کریم والے مل گیا شانہ والا ہو کہ یمینے کا یا موسا موسا تیرے سجے ہاتھ کی ہے بے اللہ کریم نت نہیں پتا کچھ بولو جی رو پتا گد کے بولو کیوں پتا پتا سی, پتا سی کیوں؟ تو پوچھا جی ری تو بعد آ کے دیکھا جگریل نس لینا دی دی اے علم نفی دلیل نبی علم کیوں کے اچھا پوچھ لینا علم نفی دلیل دس اللہ نے کیوں سجے ہاتھ کی رب جائے صاحب اصلے تے پچھنے اللہ کے حکمت نے تو مستفا حکمت نے تیرے آخ کی حکمت ہے تو آخو آ دسا میں راج والی رات سرکار نے کہیں جگہ ہے اس پوچھنے حکمت کی بےشمار حکمت لیکن انہوں نے حکمتوں حکمت میں تاریخی خدمت چند کر رکھی ہے کہ میرے نبی پا کے سلا تو سلام اس بات پہ تاثر دینا سی کائنات والے دسنا سی کہ کائنات جن پوچھنا جس جبریل میں پوچھ جبریل یہ کہڑی جگہ ہوں دسنے والا او دس ہے میں ستے پہ محمد دیا تلیاں بوسے دے رہا ہے جی میرا تلیا نو چومن والے کی نظر تست علمی دا یہ حال پیا اس محبوب دی نظر تے علمی دا. لیکن اندی بلا جانے کی شان محمد بھی سچا کیا کہنے والے نے کہ شان نبی اے کی جان روشن سی لوگ اصل ت مفصل خطاب تو سنان گے داتا دربار دے خطیب اپنا جنا جی خدا دا سنیا سنیا جناب دادا دی مسجد کے امام آ کے بھی چہرہ ویکو حاجی صاحب کبلا بات وہندے ہی رہتے ہو الحمدللہ خوش قسمت خدا کی قسمت روز آدمی پہ تو باہر یہ اصل خطاب اصل بیان سے اور برکات مولالیا کا سارے بزرگوں کے جوڑے سیدے کرا ادنا جہ ختم اور دو چار گلا کہ جم کے بیٹھو تسلی نال بیٹھو تو بزرگوں کا اپنے کابر اپنے کا بیان سن کے اپنے ایمان دیا کھیتی جناب رکھ سکو تو میں کہتا پایا ہوں سرکار مدی نہ سنم نے جدو پوچھا جبریر کہہ جگہ جبریر اگر کہتے یار اللہ موسا اسلام کی قبر ہے علیہ اسلام دی بولو موسیٰ علیہ السلام دی جب میں بے شمار حکمت نے انہوں ایک حکمتمت میں چکیا نا کہ اے تاثر دینا جن میں پوچھنا دسے گا کہ جیڑا میرے قدم نو ہے رہا جنہیں میرے قدم چوم چم کے مینو جبایا موسا پہ نبر پہ موسا بے امید دستا پہ کہ قبرے موسا دومت جی کی دراہ گور کرو دوکمت جی کہ میرے نبی کریم نا قبر کے دشمن جمنے نے کبران کے ویری بولو بھی کبر وی قبر ویری پتا کون ہے بیجو تتا ہونا چاہیے قبر نو پٹ دور تروڑ دن ہے یہ ماں نل بھابی اس بیجو نال بھی پیڑے سی بات ہے یہ بھی قبروں پٹتے جے یہ بھی قبروں ترڑتے جے بشکانو کئی قبر بئی ایڈا تبر جرن لگے قبران بنایا کرو مڑیاں تیار کرو یا لو چڑیا کرو سوا کر کے جناج دی دریا برد گھر چڑیا کرو ابراہ دشمن تو میں کرتا پہ ایک حکمت یہ بھی کہ سرکار پتا سی اللہ دیا تا کردہ علم نال ساری سرکار علم تی. اور کہڑی سکار نو لمے جیل دار ووتے پرماتا پرما جی تین نے جمنی ہے قبر کے دشمن والی کمپنی جمنی قبر دور بجن والی کمپنی جمنی ہے سکار نے جبریل نوچ کے سر دتا کائنات والوں دس دیا کہ ویخلو جبریل موسا موسا جبریل علی اسلام ناراضگی کا سونی بریل بھی ہو محبت کرنے والا ہوا ہے سرکار نے جبریل علیہ السلام نال کی دا نہیں آخ بلکہ سرکار نے جناب جبریل کی زبانی سنیا نا جدو جبریل ارد کردور قبر موسا اگے جبریل نے علیہ السلام نے یہ نہیں آخیا یا سننا اس ویل موسا علیہ السلام دی قبر وچ کیفیت ہے اے نا علی علیہ السلام دی قبر ارد کیتی حضور موسا علیہ السلام دی قبر تا کہ ساری کائنات سے واضح ہو جائے کہ خاص وقتاں وچ خاص وچ خاص لمحات وچ خاص چاس وچ بن پب کے جلوس کی شکل چکر ادکار کردہ بن پب کے ذکر اذکار کردہ آیا جلوس دی شکل اللہ کے محبوبہ تے جانا کورا نبی علیہ السلام دی بھی سنت جبریل دی بھی سنت فرشتیاں دی بھی سنت ایک ہے اللہ حکمت ہاں ہاں ہاں الحمد للہ پھر اگ جن نے نا قبر موسا اسلام کی کبرفیت نہ الفاظ نے نہ کبر کھڑا ہویا میرے پاس میراج والے آرمانے نہ قبر موسا پہ کڑا ہوا کی دیکھا فرمایا جس طرح سرکار عالمِ دنیا نو ویہدنے اسے طرح میری سرکار عالمِ برزخ نو بھی ملاحظہ فرمان دے ہیں میری سرکار دے سامنے کوئی شہ مقفی پشیدہ نہیں میرے رب کریم نے مصطفیٰ نو ایسی نگاہ پاک عطا فرمائی ہے دنیا نو ویہدنے میں خدا دی قسمِ برزخ والے لوکان دے حال احوال تو بھی سرکار واقع فرمانے میں دے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے کی پہ پڑھ دے نہیں کی صحابت ہو ثابت ہوا کہ اللہ دے محبوب پیارے پاویں جناب جی سال ہاں سال سجیا گزر جان دنیا تو پردہ کیتیاں جہے جی اللہ دے محبوب پیارے ہوندے نے وہ دنیا تو پردہ فرما جان تو باپ بھی زندہ و سلامت نارا تقبیر, تقبیر! قبرے موسا تو سکار سواری پا چلی دی دیکھ دیکھدیا دی دی دی مسجد اکثر شریف آ بولو کیا مسجد اے مسجد یکشہ شریف مسجد اکسا آدم علیہ سلاطو سلام تو لے کے پیارے سال سلاطو سلال سلاطو سلام تک سب پیغمبر مسجد اکسا موجود تو میرے نبی پاک کی جڑب گری ہوئی سارے پیغمبر نے دا استقبال فرمایا کون مسجد مستفا کانفرنس سجی ہوئی ہے مساجد میرا جا کا مستفا کانفرنس سجی ہوئی ہے اس حضرت محبس یادم اڈیر احمد نے مبارک موقع ت تے مراج والی رات مسجد اکثر چیجے مصطفیٰ کانفرنس سجی ہوئی او اس کانفرنس دا اجتماع نبی فرشتیاں دا اور اس کانفرنس جنابر سلاۃ وسلام اگر اس کافی وقت لیکن جناب جی صحبت باقی دعا فرما اللہ کریم ساڑی حاضری قبول فرمائے اور جو کچھ بول بولے اللہ اس نو اپنی بارگی قبول فرما کے ساڈے سب سے زریہ نجات بنا ساڈے ماں باپ کی سامان بنائے اور اللہ کریم حضور علیہ اللہ بیانب نسیقط فرمائے اس ذکے پا کے مستفا سارے برکتہ کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرمائے سنت عطا فرمائے اسے خاتمہ بالخیر فرمائے و آخر و دعوانا. الحمدللہ رب سرکار کے گلام اپنے آپ کا نام بلند کرو اور مدینہ منورہ دی حاضری دا تصور لیا کے پیارے دیکھو مستانہ صاحب کہہ رہے ہیں سرکار دا نام لین کی برکت نہ کرنے ٹھنڈی ہوا بھی چل گئی ہے اس پی پیار محبت میں محبت جدا جدا بھی سرکار سجو خبر اپنی سب توجہ ہٹا کے لوگ رسول کا تصور جما کے سی نش رسول کی شمع نگمگا کے سب ہزار پیار نہ کرو یا رسول لا یا حبیب